حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کی ماں وفات پا گئی ہے تو کیا اس کو یہ بات نفع پہنچائے گی کہ میں اس کی طرف سے سدا خیرات کروں کالا نام کہاں قال پن لِي مخرفن تو میرا ایک باغ ہے مخرف باغ اور مخراف نیم کے کسرے کے ساتھ وہ ٹوکری جس میں پھل توڑ کر رکھتے ہیں جمع کرتے ہیں اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے وہ باغ ان کی طرف سے صدقہ کر دیا اب ماجا افی وسیت الحربی یوسلیم ولیزم فضا اس حدیث کا بیان جو اس حربی کی وسیعت کے سلسلے میں آئی ہے ولی جس کا وارث یوسلم مسلمان ہو جائے اس حربی کافر وسیعت کے بیان میں جس کا وارث مسلمان ہو جائے ائل زمہ ایون فضا تو کیا اس مسلمان وارث پر لازم ہے کہ اس وسیعت کو پوری کرے یہ ہے عنوان جواب یہ کہ لازم نہیں ہے چانچہ حدیث ہے کہ آس ابن وائل جو کافر تھا اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو اس بات کی وسیعت کی کہ اس کی طرف سے سو غلام آزاد کیے جائیں چنانچہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ایک بیٹے ہشام نے پچاس غلام آزاد کر دیے آرادا ابن ہُمر تو ان کے دوسرے بیٹے امر ابن آس نے ارادہ کیا اس کی طرف سے باقی پچاس غلام آزاد کرنے کا فقالا پھر سوچا کہ نہیں یہاں تک کہ پوچھ لوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے نا یعنی فقالہ فینف لا لاوتی خو ح اس اللہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے دل میں انہوں نے کہا کہ میں نئی آزاد کروں گا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں فعطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرانچہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے فقار یا رسول اللہ ان ابھی اوسا بے اطمیت رقبت میرے باپ نے وسیعت کی تھی سو غلام آزاد کرنے کی وانا ہشامن آ تقا اور میرا بھائی آزاد کر چکا ہے اس کی طرف سے پچاس غلام و بقیت علیہ خمسون رقبت اور اس کے ذمے یعنی میرے ذمے پچاس غلام باقی رہ گئے افاقو تو کیا میں اس کی طرف سے آزاد کروں فقال رسول اللہ اللہ کے رسول, اللہ رسول نے فرمایا لوکانہ مسلمن اگر تمہارا باپ آصمن وائل مسلمان ہوتا ف آ اور تم اس کی طرف سے آزاد کرتے او تصدق تم یا اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے او حج تم یا اس کی طرف سے تم حج کرتے بالاغ زعلی کا تو اس کو یعنی ثوابہ ظالی تو اس کو اس کا ثواب پہنچتا کیا مطلب جب وہ مسلمان نہیں تھا تو بیکار ہے اس کی طرف سے آزاد کرنا یا صدقہ کا خیرات کرنا کوئی فائدہ نہیں چلیے بابو انا الله حدیث کا بیان جو آئی ہے اس شخص کے بارے میں جو مر جائے اس حال میں کہ اس کے اوپر قرضہ ہو اور اس کے پاس قرض کی ادائیگی کو پورا کرنے والا مال ہے اور وفاڈ یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے جو فی بھی ادائی دین قرض ادا کرنے کے لیے کافی ہے جملہ استفاہ ہے یستندر ارام تو کیا اس کے قرض خواہوں سے مہلت مانگی جائے گی و یورفق اور وارث کے ساتھ نرمی برتی جائے گی انجاب ابن عبداللہ انہ اخبرہ وہ بمن کے جابر ابن, ابن عبد اللہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے, نے, جابر ابن عبد اللہ نے ان کو بتلایا کس کو بتلایا وہاں ابن کسان کو کہ ان کے والد کی وفات ہو گئی اور چھوڑ گئے اس کے اوپر ایک یہودی شخص کا تیس وصف قرضہ وصف پیمانہ ہے ساٹھ سا کا ایک وصف ہوتا ہے اور چھوڑ گئے اس کے ذمے ایک یہودی آدمی کا تیس وسف کھجوروں کا قرضہ فسط اندر تو اس یہودی سے مہلت مانگی حضرت جابر نے فبا اس نے انکار کر دیا فک المح جابر رسول صَلَّى صلی اللہ وسلم تو اس کے متعلق حضرت جابر نے اللہ کے رسول شاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ یش لَهُ ائی کہ آپ ان کے واسطے اس یہودی سے سفارش کر دیں تو اللہ کے رسول شاہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہودی سے بات کیا لیا خدا سامارا نقل ہی بل لہو آلئی کہ لے لے وہ جابر کے کھجور کے, کے درختوں کا پھل اپنے اس قرض کے بدلے میں جو جابر کے ذمے ہے آپ نے یہودی سے بات کی کہ لے لے وہ جابر کے کھجور کے درختوں کا پھل اپنے اس قرض کے بدلے میں ارے ہی جو جابر پر ہے فا اس نے انکار کر دیا و کل لمح رسول اللہ صاحب عیندی رہو اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ مہلت دے دے فا تو انکار کر دیا وساکل حدیث اور راوی حدیث کو کھینچ لے گیا کتاب الوسا کے آخر تک راوی نے آگے قصہ بیان کیا یہاں اختصار ہے سمجھے نا آگے قصہ بخاری وغیرہ میں مذکور ہے تفصیل کے ساتھ کہ جب وہ نہیں مانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ جا کر کے تم اپنے درختوں سے کھجوریں توڑو اور ہر قسم کی کھجور الگ الگ رکھو خطمت نہ کرنا تم اپنے باغ میں جا کر کے دو باغ تھے حضرت تجاویز کے ایک چھوٹا تھا اور ایک بڑا تھا تو چھوٹے باغ کے لئے حکم دیا کہ اپنے اس باغ میں جاؤ اور ہر قسم کی کھجوریں توڑو لیکن ہر قسم کی کھجوریں الگ الگ رکھو خلط مل نہ کرنا اور جب ساری کھجوریں توڑ دو تو پھر مجھے خبر کرنا چانچے انہوں نے جا کر یہی کیا اور جب توڑ چکے کھجورے تو علیہ وسلم کوئی چلا دی تو علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے اور ایک بھیری کے پاس بیٹھ گئے اور تمام کرساہوں کو بلوا لیا اور کا ناپ ناپ کر سب کو دو چانچے وہ آپ بیٹھے دعا کرتے رہے برکت کی اور حضرت جاوید سب کو ناپ ناپ کر کے جو اور دیتے رہے یہاں تک کہ سب کا قرضہ ادا ہو گیا اور حضرت جابر فرماتے پھر بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ خرچ ہی نہیں ہوا پھر آپ سراسر نے بتایا کہ اس واقعے کی اطلاع ابو بکر اور عمر کو دے دو چونچے انہوں نے جا کر اطلاع دی کہ ایسا ایسا ہوا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں تو جب آپ تمہارے باغ کی طرف چلے تھے تبھی میں سمجھ گیا تھا یہی یہ ہوگا جب آپ خود جا رہے ہیں سمجھ گئے یہ آپ کا موجزہ پڑھیے <تصفح> <تصفح> <تصفح> اول کتاب الفرائض کتاب الوسا کے بعد کتاب الفائض وصیت اور علم الفرائض کے درمیان مناسبت ظاہر ہے اس لیے کہ علم الفرائض سے میت کا ترکہ وارثوں کے درمیان تقسیم کرنے کی قدرت حاصل ہوتی ہے تو وصیت کا اور اسی طریقے سے میراث دونوں کا تعلق بعد موت سے ہے ارے بارشوں کے درمیان مئیز کی زندگی میں تقسیم کیا جاتا مرنے کے بعد مرنے کے بعد نا اور وسیعت بھی نافذ کی جاتی ہے اس کے مرنے کے بعد فرق اتنا ہے کہ وسیعت کے اندر مرنے والے کے قول کا دخل ہے یعنی وہ اپنی زندگی میں کہہ گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے ترکہ میں سے اتنا یا فلاں چیز فلاں کو دے دینا اور وراثت کے اندر مئی کے قول کا کوئی دخل نہیں ہے تو یہ دونوں میں مناسبت ہے حدیث پڑی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم سلاثت علم دین اصل تین چیزیں دیکھیے اصولی طور پر علم دین کے دو حصے ایک تو وہ جو مبادی کہلاتے ہیں جن پر قرآن حدیث اور فقہ کا سمجھنا موقوف ہے جیسے علم نو ہے علم صرف وغیرہ بلاغت ہے اور دوسرے مقاصد کہلاتے ہیں وہ کیا ہیں وہی کتاب سنت اور فقہ جو اعمال عقائد اعمال اور اخلاق سب کو شامل ہے تو اصل علم دین تین وما سوا ظالکھا فہو فضل اور جو اس کے علاوہ علوم ہیں وہ دین سے زائد چیز ہے کیا ہے تین چیزیں آیت المحکمتن محکم آیات یہاں آیت محکمہ سے مراد کتاب اللہ ہے لیکن کتاب اللہ کے اندر اصل کون ہے محکم واضح المراد آیتیں جن میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسی وجہ سے ان کو ہن ام الک کتاب کہا گیا ہے دوسرے او سنت القامتن ثابت سنت ثابت سنت ثابت سنت کون ہے یعنی جس کی صنعت نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہو اس میں کوئی شبہ نہ ہو او فریز تم یا فریز عادلہ فریضہ عادلہ سے مراد کیا ہے اس سے اشارہ ہے اجماع اور قیاس کی طرف فریضہ کہنے کی وجہ کیا ہے فریضہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کتاب اور سنت کو تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا فرض اور واجب ہے اجماع اور قیاس سے جو بات ثابت ہو اس کو بھی تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا فرض اور واجب ہے اس اعتبار سے فریضہ کہا گیا چاند سے آگے اس کی تاکید کی گئی عدیلۃ البانہ عدیلۃن جو کتاب اور سنت کے مثل اور عدیل ہے تو مثل اور عدیل کس چیز میں ہے واجب التسلیم ہونے میں اور واجب التعمیل ہونے میں واجب التسلیم ہونے میں اور واجب التعمیل ہونے میں کتاب اور سنت کا مثل اور اس کا عدیل ہے پڑھیے <تصفح> بارے میں اقوال بہت سے ہیں کے بارے میں اقوال بہت سے ہیں پہلے امتحان داخلہ تقریری ہوتا تھا سمجھ گئے نا اس کے بعد جب یہ تحریری امتحان ہونے لگا کاپیاں جانتے تھے ہم لوگ تو عجیب عجیب امر امام آدو کا پما دادو کا جب گدھا ہمام ہم میں ہلنا آ رہا تھا یہ ترجمہ بیضاوی کے پرچے میں یوم الجزا ال یہ تفصیل ومین کماتدین تو دانو اسی دین بمانا جزا سے مشتق ہے کماتدیندانو جیسا تم کرو گے تو دانو یعنی تجزا بدلہ دیے جاؤ گے جیسی کرنی ویسی بھرنی آگے ہے بھائی تل ہماسا فدن نہ ہوں کمادان دین نہ ہوں یعنی جزا ہم نے ان کو بدلہ دیا یہ سب دین بمانا جزا ہونے کے تندیرے پیش ہیں تو وہاں بھی لکھا اس نے وہ مین بیت الحماشا کیا ہماشا کے گھر میں گدھا ہی نہیں آ رہا تھا تو ترم پوران کا پرچا تھا اس میں یہی یس تون کا فل کا لال تو پوچھا تھا کلا لا کسے کہتے تاریخ پوچھی گئی تھی تو ایک نے تو یہ لکھا تھا کہ کلال ایک برادری ہے جو سہارنپور کے آس پاس رہتی بعد میں مجھے معلوم ہے کہ بات صحیح ہے اس کی کہ یہاں کلال نام کی برادری ہے ہاں لیکن یہاں کلالہ کی تفصیل کی اور ایک نے تھا کہ کلالہ ایک صحابی کا نام تھا جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کرا دی تھی یہ وہی ذہن ہے کہ کچھ لکھنا چاہیے کاپی بھر کے آنا چاہیے یہ تو کلالہ کی تعریف میں تو بہت سے اقوال ہیں ان دونوں اقوال کا بھی اضافہ کر لیجئے جو بھی میں نے نقل کیا ہے لیکن راج اور مشہور اور زیادہ قابل اعتماد قول یہ ہے میتن لا والا دلا ولا والد کلا اس میت کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہو اور نہ اس کے والد یعنی باپ دادا ہو سمجھے یہ ہے کلال کی تعریف تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مرض میں بیمار پڑا تو فطانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادونی ہوا و ابو بکر معاشی تو نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر یہ دونوں میرے پاس آئے میری عیادت کرنے کے لیے معاشی نی پیدل چل کر وقد اغ میاں آلیہ درا آلے کی مجھ پر بےہوشی تاری تھی فلم اکل میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکا فتوز آپ نے وضو فرمایا و سب بہو اور وضو کا پانی میرے اوپر ڈالا فخ تو میں ہوش میں آ گیا فقول یا رسول اللہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کئی فاسن افی مالی ولی اخوات میں اپنے مال کا کیا کروں درا حال کہ میری بہنیں ہیں اولاد تو کوئی ہے ہی نہیں نہ ماں باپ میری بہنیں ہیں کالا فرماتے ہیں فنزلت آیت المیراث تو آیت میراث نادل ہوئی یس فل اللہ یوفتی کم فل <تصفح> اب آگے دیکھیں سورہ نساء کے شروع میں <تصفح> یوسی کم اللہ فی اولادی کم لزری مسلو حزل ان کیا ہے فوکس نتنی فلا ہنہ سلوسا ماترک وہ ان کا نت پھر اس کے بعد اور ماں اور باپ وغیرہ کے سب حصے جو ہے بیان کیے گئے ہیں یہ ہے آیت نمبر گیارہ اور اس کے بعد ہے انکان رجولن یورس کالالتن او امراۃ و لہو اخن اور اختن فلیق الحدم منہ مس و انکانو اکثر فهم فہم شرکاف سلس صحیح عربی بنائی اچھا ہم. سمجھے نہیں اگر کوئی مرد یا عورت کا ہو یعنی اس کے نہ اولاد ہو نہ والد ہو اور اس کے ایک اخیافی بھائی یا بہن تو دونوں میں سے جو بھی ہو اس کے لیے ہے اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں چاہے سب بھائیوں یا سب بہنوں مراد اخیافی ہے فہم شرک آؤف سلوس آپ نے اخیافی بھائی بہن کا یہی حال پڑھا ہے کیا ایک تو محرومی کے حالت اگر میت کی اولاد یا باپ دادا میں سے کوئی ہو تو محروم اگر اولاد اور باپ دادا میں سے کوئی نہیں اور اخیافی صرف ایک ہے چاہے بھائی ہو چاہے بہن ہو تو اس کے لیے سلوس نمبر تین اولاد اور ماں باپ میں سے کوئی نہیں اور اخیافی دو یا دو سے بھی زائد ہیں تو پوم شرکاؤ پی سلوس مجموعی طور پر ان کے لیے سلوس ہے وہ اس آیت میں بیان کیا گیا تو آیت نمبر گیارہ اور آیت نمبر بارہ اس میں اکثر اصحاب الفروض کے احوال آ گئے ہیں پھر سورت کے بالکل آخری آیت ہے آیت نمبر 176 سو قل یس دفتون کا کول یوفتی کو سمجھے وہاں سے شروع ہوتا ہے <coughs> پڑھیے <coughs> حضرت جابر فرماتے ہیں اس میں سخت بیمار ہوا وہ ہندی سب او اخواتین اور میری سات بہنیں تھیں سمجھے ف دخلا علیہ رسول اللہ میرے پاس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ یعنی عیادت کے لیے فن فخافی وجیح میرے منہ پر پھونک ماری افقت میں ہوش میں آ گیا فقول تو یار رسول اللہ میں نے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں میرے اولاد تو ہے نہیں اور والد والا بھی نہیں اداوسی اخاباتی بسلوس ہیں کیا میں اپنی بہنوں کے لیے دو سلوس کی وصیت نہ کر دوں یہاں اخبار سے آئینی اور اللہی مراد ہے اخبار سے آئینی اور اللہ بہنے مراد ہے آپ نے دونوں کے احوال پڑھے آئینی اور اللہ کے احوال میں پہلے نمبر پر کہ اگر میت کی مذکر نسل بیٹا پوتا وغیرہ ہو یا میت کا باپ موجود ہو اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بجائے باپ کے دادا موجود ہو تو ہر طرح کے بھائی بہن محروم ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر بیٹا پوتا باپ دادا میں سے کوئی نہیں ہے اور اینی بہن ایک ہے یا اللہ کی بہن صرف ایک ہے تو اس کے لیے نسر نہیں دوسرے نمبر پر یہ کہ بیٹا پوتا باپ دادا میں سے کوئی نہیں ہے لیکن اگر آئینی بہن ہے تو آئینی بھائی موجود ہے یا اللہ تی بہن ہے تو اللہ تی بھائی موجود ہے تو یہ دونوں جو ہے اپنے بھائی کی وجہ سے اسباب بالغیر بن جائیں گے اور اگر بیٹا پوتا باپ دادا میں سے کوئی نہیں ہے بھائی کوئی بھائی بھی نہیں ہے البتہ مئی کی بیٹی یا پوتی موجود ہے تو آئینی بہن ہو چاہے اللہ بہن ہو یا اسبا غیر ہوگی مال غیر کا مطلب کیا اگر بچے گا تو پائے گی ورنہ خالی ہاتھ گھر جائے گی ہاں اب سنیے تو انہوں نے کہا کیا میں اپنی بہنوں کے لیے دو سلوس کی وسیعت نہ کر دوں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جیسے آپ نے پڑھا کہ بنات ایک جنس ہے جس میں مئیت کی بیٹیاں اور پوتیاں سب داخل ہیں البتہ استحقاف میں بیٹیاں مقدم ہیں چرانچے اگر بیٹی ایک ہی ہے تو وہ آدھا لے لے گی مجموعی طور پر اس خاندان کے لیے دو سلوس رکھا گیا نا تو اگر بیٹی ایک ہی ہے تو وہ نصف لے لے گی اب پوتی کو سدس دیا جائے گا پوتی چاہے ایک ہو چاہے دس ہو وہ سجس ان کو دے دیا جائے گا تاکہ بیٹی کا نصف اور پوتی کا سدس مل کر کے دو سلوس ہو جائے بارہ کا نصف چھ اور بارہ کا سدوس دو چھ اور دو آٹھ بارہ کا دو سلوس ہو گیا نہیں ہو گیا یہ اسی طریقے سے آئنی اور اللہ تی بہنیں یہ ایک جنس ہے ایک خاندان ہے مجموعی طور پر ان کے لیے سلوسان ہے اس سے زیادہ نہیں البتہ آئینی بہنیں وہ استحقاق میں مقدم ہیں جان اگر آئینی بہن ایک ہی ہے تو وہ اپنا مقررہ حصہ نصف لے لے گی اب دو سلوس پورا ہونے میں سدس بچ رہا ہے وہ اللہ تھی کو مل جائے گا تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں اپنی بہنوں کے لیے دو سلوس کی وصیت نہ کر دوں دو سلوس کتنا ہوتا ہے روپے میں سڑسٹھ پیسہ روپے میں سر ایک سلوس تینتیس یا ننانوے پینتیس پیسہ کچھ ایک سلوس بڑھا ہوا اور دو سلوس کتنا ہو جائے گا ساڑھے چھیاسٹھ یا سڑسٹھ پیسہ تعلیم آپ نے فرمایا کہ بہنوں کے ساتھ احسان کرو اچھا کل تشاطر آدھے کی وسیعت کر دوں یعنی روپے میں پچاس پیسے کی بہت بڑا احسان ہوا نا سوچو پہلے کتنا کہا تھا پوچھا کہ دو سلوس کی وسیعت کر دوں یعنی روپے میں چھیاسٹھ سڑسٹھ پیسے کی تو آپ نے کہا بہنوں کے ساتھ احسان کرو کہا اچھا ہے ٹھیک ہے تو آدھے کی کر دوں روپے میں پچاس پیسہ یہ احسان ہوا یا نقصان ہوا قالا آسن آپ نے کہا کہ احسان کرو فرماتے ہیں خارا جا پھر آپ گھر سے باہر نکلے وہ ترقا نہیں مجھے چھوڑا پا یا جابیر اور فرمایا اے جابیر تم بالکل زندگی سے نا امید لگتے ہو لا ارا کا میتن من وج اکا حضا میں نہیں سمجھتا کہ تم اپنی اس بیماری کی وجہ سے مرو گے ابھی تو تم زندہ رہو گے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کے بعد کافی دنوں تک جو ہے زندہ رہے چورانوے سال کی عمر پائی میں نہیں سمجھتا تمہیں مرنے والا اپنی اس بیماری سے وَإن اللہ قد اند اور اللہ تعالی نے تم جو پوچھ رہے تھے نا اس کے بارے میں اللہ تعالی نے نازل فرما دیا فب الدیل خواتین کا اور اللہ نے بیان کر دیا وہ حصہ جو تمہاری بہنوں کا ہے فاجا اللہ اور ان کے لیے دو سلوس قرار دیا ہے کالا سراوی کہتے ہیں وہ کا نا جابل جابر کہتے تھے ان دلت فیا ان ضلعت فیا میرے بارے میں نادل ہوئی کا آگے جو ہے میں تفصیل ہے اب ایک بات یہ غور کرنے کی ہے جابیل نے کیا پوچھا تھا اللہ لکھواتی بھی سولوس ہے کیا میں اپنی بہنوں کے لیے دو سولوس کی وصیت نہ کر دوں یہ سوال ان کا صحیح تھا بہنیں تو وارث ہیں نا اور آپ کا ارشاد ہے لا وسیطت لی وارث کسی وارث کے لیے وسیعت نہیں جائے دیں پھر یہاں وسیعت پوچھ رہے اور آپ نقیر بھی نہیں کر رہے آپ نقیر بھی نہیں کر رہے دوسری بات یہ کہ جب دو سلوس کی وسیعت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بہنوں کے ساتھ احسان کرو تو آپ کی بات مان کر کے اچھا کی کر دو یہ وہ احسان ہے یا نقصان ہے یہ تو نقصان کی بات ہے اعتراض آ رہا ہے سمجھ میں نا پہلی بات یہ کہ بہنیں تو وارث ہیں صاب الفروض میں سے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا کہ لا وسیعت علی کسی وارث کے لیے وسیعت کرنی درست نہیں ہے پھر کیسے بہنوں کے لیے وسیعت کی بات کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ جب آپ نے دو سلوک جب حضرت جاوید نے دوست روس کی وسیعت کرنے کی اجازت مانگی اور آپ نے فرمایا کہ بہنوں کے ساتھ احسان کرو تو آپ کے ارشاد کے جواب میں کیا کہا انہوں نے کہ اچھا آدھے کی کر دو تو یہ آدھے دوست تہائی سے گھٹ کر آدھے پر آ جانا یہ احسان ہے بہنوں کے ساتھ یا نقصان ہے بہنوں کا یہ تو نقصان کی بات ہوئی یہ دونوں اعتراض ہیں جواب یہ وسیعت کے باب میں لام موسا لہو پر داخل ہوتا ہے جیسے اوسا زئیدن لمر بھیت روبیتی وسیعت کی زید نے امر کے لیے سو روپے کی, کی میرے مرنے کے بعد ان کو سو روپیہ دے دینا تو جس چیز کی وسیعت کی گئی اس پر تو با داخل ہے بیمی اطربت اور جس شخص کے لیے وسیعت کی گئی ہے اس پر لام داخل ہوتا ہے سمجھے یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ موسا لہو موسا لہو تو ویسے تو وسیعت کے باب میں لام داخل ہوتا ہے موسا لہو پر جوان سے یہاں یہی یہ سمجھا گیا کیا نہ وسیعت کر دوں میں دو سلوس کی اپنی بہنوں کے لیے لیکن یہ نہیں یہاں یہ لام جو وسیعت کا سلا نہیں ہے بلکہ یہ لام لام تاجیر لام اجلیت کہلاتا ہے اور مطلب کیا ہوا کیا اپنی بہنیں موجود ہونے کی وجہ سے کیا اپنی بہنوں کی موجود ہونے کی وجہ سے میں فکرا وغیرہ کے لیے دو سروس کی وصیت نہ کر دوں اگر بہنیں نہ ہوتی تب تو, تو میں سارا مال فکرا کو دے دیتا لیکن چونکہ میری بہنیں موجود ہیں تو کیا بہنوں کے موجود ہونے کی وجہ سے میں بجائے سارا مال فقرا کو دینے کے دو سلوس کی وسیعت نہ کر دوں فکرا کے لیے سمجھے تو یہ بہن کے لیے وسیعت کی بات نہیں پوچھ رہے سمجھے؟ بہنوں کے کی وسیعت اب آپ کا ارشاد سمجھ میں آیا ہے نا کہ آپ نے فرمایا بھائی بہنوں کے ساتھ احسان جب دوسروں کے لیے دو سلوس کی وصیت کر جاؤ گے اور ساتھ ساتھ بہنیں ہیں ایک سلوس کے اندر وہ رہ جائیں گی سمٹ کر کے بہنوں کے ساتھ احسان کرو اب انہوں نے کہا تو پھر آدھے کی وسیعت کر دوں کس کے لیے یعنی پوکرا وغیرہ کے لیے تو آدھا بہنوں کو مل جائے گا آپ نے فرمان آسو بہنوں کے ساتھ احسان کرو پھر اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کہا یہاں تک کہ بتایا چلو بھائی آئے اتنا دل ہوگی بہنوں کا دو حصہ ہے اب باقی جو ایک سلوس کا دو سلوس ہے جو ایک سلوس وہ چاہے جس کے لئے وسیعت کرنا چاہو کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جابر جو ہے یہ کلالہ کہاں تھے ان کے تو کافی اولاد تھی کلالہ کسے کہتے ہیں میتن لا والدہ لو ولا والدہ اس میت کو کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہو نہ والد یعنی باپ دادا ہو تو حضرت جابر کے تو باپ دادا اس وقت نہیں تھے یہ نہیں کہ باپ تھے ہی نہیں آدم کی طرح مطلب اس وقت نہیں تھے لیکن اولاد تو تھی کافی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جس وقت انہوں نے آپ شاشن سے پوچھا تھا سمجھے نا اس وقت ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ زندگی سے بھی مایوس تھے لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم اس بیماری میں مرو گے تم تو بہت دنوں زندہ رہو گے چرانچے اس واقعے کے بعد واقعی وہ صحت یاب ہوئے اور صحت یاب ہو کر کے پھر شادی کی اور اس شادی سے پھر اولاد پیدا ہوئی تو جس وقت پوچھا اس وقت تو کلا ہی تھے اس وقت تو کلا ہی تھے چلیے پڑھو ارے حجی سو پڑھ لو باپ پورا أنا بيشاد عن الضرائمي عاجد بالبولة آخر آيات المصر الغلالة من الله في قسم الغلالة وبه قال حمدتنا من سور وعبي مزاكم قال حمدتنا يا بكر أنا بيشاد عن الضرائمي میں نے بتایا تھا کہ سورے نسا کے شروع میں آیت نمبر بارہ میں کلالہ کا ذکر ہے ان کا نا رجول او کا لالتن اور امراطن وہ آیت سردی کے موسم میں نازل ہوئی تھی یہ آیت نمبر بارہ سورہ نشا کی آیت نمبر بارہ سردی کے موسم میں نازل ہوئی تھی اس وجہ سے اس کو آیت الشتا کہتے ہیں کیا کہتے آیت و شتاح اور کلال سے متعلق سورہ نشا کی آخری آیت آیت نمبر ایک سو چھیتر یسون کا پلیلہ کل کلا یہ گرمی کے موسم میں نازل دل رہی تھی اس کو کہتے ہیں آیت السیف آیت الشتا میں تھوڑا سا اجمال اور ابہام ہے اور آیت السیف میں تفصیل اور وضاحت ہے اب پڑھیے حضرت برآ ابن عادب کہتے ہیں کہ ایک صاحب نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا اللہ کے رسول یس تفتون کا فل کا کالا ان صاحب نے پوچھا فمل کا تو کلارا کا کیا حکم ہے تالا آپ نے فرمایا تو جزیو کا آیت الب تمہارے لیے کافی ہے آیت الف یعنی سور نسا کے آخر میں جو ہے یس دفتون کا خل اللہ یفتی کوں فی الکلارا تم اسے پڑھ لو اس میں تفصیل وضاحت کے ساتھ معلوم ہو جائے گا پلتو یہ شوبھا کہتے ہیں نہیں یہ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے ایمپن شیخ ابو اسحاق سے کہا کہ ہوا من ماتا کالا وہ شخص ہے جو مر جائے اس حال میں کہ لم یادا والا ولا والدن نہ اولا چھوڑی ہو نہ والد چھوڑا ہو کالا تو ابو اسحاق نے کہا قضا کا زنو ان قضا لوگ مان کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کیا کلارا اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی نہ اولاد ہو اور نہ والد ہو